السلام علیکم سٹوڈنٹس ایس ایم ای مینجمنٹ کے سلسلے کا آج ہمارا پچیسواں لیکچر ہے میں آپ کو تھوڑا سا گزشتہ لیکچر کے بارے میں سمرائز کر دوں تاکہ آپ کو آسانی ہو اس لیکچر کو سمجھنے کے لیے پچھلے لیکچر میں ہم آپ کو یاد ہوگا کہ فائنینشیل مینجمنٹ کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور میں نے آپ کو اس وقت گرس کیا تھا کہ اس کے ہم دو پورشن بنائیں گے پہلے ہم ایک جرنلائز کانسیپٹ پڑھیں گے یہ جی کسی اسمال بزنس میں اگر آپ نے فائنینشل منیجمنٹ کرنی ہے اس کا اوور کانسیپٹ کیا ہے کیا کیا فیکٹرز ہیں کیا کیا اس میں بریک ایون پوائنٹس کیا ہیں کچھ ہم نے ڈیفینیشنز پڑھی کس طرح ہم نے پروفٹ کو ایڈ کرنا ہے اور میں نے آپ سے یہ بھی گزارش کی کہ کچھ اس میں میتھمیٹیکل اگزمشنس تھیں جو کہ ظاہر ہے یو کین اونلی سین یور ہینڈ یہاں پہ uh, مشکل ہو جائے گا آپ کو اس اے لینتھی پروسیس میں نے ظاہر ہے uh, وہ کر دی ہے اس کے اوپر سیکنڈ پویشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے بلکہ پوری فائنینشیل مینجمنٹ کا جو ایسنس ہے وہ ہے ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ ورکنگ کیپٹل کیا ہے وہ سرمایہ جو کرنٹ سیشنز کی صورت میں ہم استعمال کرتے ہیں اور مختلف پرچیز آف را مٹیریل اپنی انوینٹریز کے لئے لیبر کی سیلریز کے لئے ایڈمنسٹریشن ایکسپینڈیچر کے لئے یوٹیلیٹیز کے لئے ریسیویبل جو کیش ہیں ان میں انویسٹ ہوا ہوتا ہے مختلف قسم کے جو آپ کی اسٹاکس ہیں انکلوڈنگ دی اسٹاک آف مٹیریل اینڈ رسپیئر پارٹس اینڈ آئل روبریکینٹس تو یہ ساری چیزیں ملا کے ورکنگ کیپٹل جو ہے اس کی مد میں آ جاتی ہیں میں آپ کو اس سے پہلے شروع کرنے سے پہلے بریفلی تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ ورکنگ کیپٹل کی جو نیچر ہے اسپیشلی پاکستان کے اندر یہ کس طرح سے اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے اور کن کن صورتوں میں بینک جو ہے یہ ورکنگ کیپٹل ایشو کرتا ہے تو ا بارور تو لیٹ سی دیٹ ہمارے بینکنگ سسٹم میں جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے جب کو باروئنگ کرتا ہے اگر اس کے پاس اپنا ذاتی ورکنگ کیپٹل نہیں ہے تو سب سے پہلا جو ورکنگ کیپٹل ہے اس کو کہتے ہیں ہم بلٹ ان ورکنگ کیپٹل یعنی جب لانگ ٹرم لون لیا جاتا ہے جو کہ نارملی سات سے دسل تک پیبل ہوتا ہے اور اس میں دو سال کا گریس پیریڈ ہوتا ہے تو اس میں جہاں پہ آپ کی فکس ایسٹس کی مشینری کی اور ساری پرویژنس ہوتی ہیں بینک نے رکھی ہوئی فیزیبلٹی میں وہاں پہ یہ بھی ایک ہوتی ہے آپ کے پاس پرویژن کہ آپ, آپ کو اپنا ورکنگ کیپٹل کتنا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے ڈیٹ ایکوٹی ریشو چونکہ آپ اور بینک کے درمیان ہے اس طرح سے بلا واسطہ یا بل واسطہ بینک آپ کو ایک طرح سے پارٹنر ہے اس انڈسٹری کے اندر تو بینک کو بھی یہ احساس ہوتا ہے آفٹر گوئنگ تھرو کہ جناب یہ جو پروجیکٹ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈیو ٹو دی لیک آف ورکنگ کیپٹل یہ سیک ہو جائے یا آپ کو پرابلم آ جائے اس لیے جو لانگ ٹرم ورکنگ کیپٹل ہے وہ بلٹ ہوتا ہے پورائٹ کاسٹ کے اندر اس کے بعد جو سیکنڈ اسٹیپ آتا ہے ورکنگ کیپٹل کا ورک کے ساتھ ساتھ جہوں ضروریات بڑھتی ہیں تو مختلف اس کی فارم ہے جیسے میں نے گزارش کیس ل... میں بتایا تھا میں نے کہ جی آپ بینک سے شارٹ ٹرم یعنی وہ جو ایک سال کے اندر ری پیبل ہوتی ہے فیسیلٹی یا ریوالوگ ہوتی ہے کہ ایک سال کے بعد ری ہو جاتی ہے اگینسٹ دی پرائز آف سم ایسٹ آپ ورکنگ کیپٹل فیسیلٹی دے سکتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی اسٹرڈ آف ہیونگ اے فکس ایسے آپ اپنی جتنی ایڈجسٹمنٹ کراتے جاتے ہیں کوارٹرلی بیسس پہ اس کا مین نکال کے وہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ آپ سے چارج کر لیا جاتا ہے دوسری ٹرم جو ہے اس کو او ڈی کہتے ہیں یعنی اوور ڈرافٹ وہ کیا ہے کہ ایک سرٹن اماؤنٹ جو آپ کے بینک کے ساتھ فکس ہوئی ہوئی ہے اس سے زیادہ پیسہ اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ ڈرا کرا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کی پرسنل گارنٹی ہوتی ہے یا جو ہے وہ اس کے لیے آپ کو علیحدہ سے کلیکٹرل دینا پڑتا ہے تیسری جو ایک صورت بینک جو ہے وہ اگینسٹ ڈاکومنٹس دے دیتے ہیں جیسے کوئی شپمنٹ کی ہے یا یعنی ایکسپورٹ کا ہے تو آپ کے جو ہے انوائسز وغیرہ ہیں ان کے اگینسٹ بینک آپ کو پیسے دیتے ہیں پھر بلڈ ڈسکاؤنٹنگ کی فیسلٹی ہے کہ آپ نے ریپیوڈل بلو کمپنی کو ریپیوٹیبل جو بلو کمپنی ہے ان کو اگر آپ نے ان کی انوائسز آپ کے پاس ہیں اور آپ نے ان کو مال دیا ہوا تو انسٹیڈ اف ہیونگ کیپٹل لمٹ بینک آپ کو فوری طور پر اس کو ڈسکاؤنٹ کر دیتا ہے جس کو انوائز ڈسکاؤنٹنگ کہتے ہیں تو یہ بیسکلی مختلف فارم ہے ورکنگ کی let's discuss it in detail uh, by definition and uh, by rules of working uh, capital management کے اصل میں اس کے کیا جو ہیں کیا ہیں جیسے میں نے گزارش کی تھی اٹس دا سیکنڈ پارٹ آف آور فائنینشل مینجمنٹ جو ہمارا لیکچر ہے اس کے دو حصے بنائے تھے آج ہم جیسے میں نے گزارش کی سیکنڈ پارٹ پڑھ رہے ہیں اس میں یہ ڈیفینیشن ہے کہ ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ اور کرنٹ اسٹیٹ مینجمنٹ ورکنگ کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے جو کرنٹ ایسٹ ہیں وہ بھی ورکنگ کیپٹل کا ایک نیمل بدل ہے یا اس کی ایک سب نام اس کا بینکنگ کی لینگویج میں آ, رکھا گیا ہے اس کی مینجمنٹ کا کیا جو ہے وہ طریقے کیا ہے پہلے جی اس کی ڈیفینیشن میننگ آف ورکنگ کیپٹل ورکنگ کیپٹل از دی اماؤنٹ آف فنڈز نیڈیڈ بائی این انٹرپرائز ٹو فائنینس اٹس ڈے ٹو ڈے آپریشن یعنی وہ پیسہ جو کسی بھی چھوٹے یا بڑے کاروبار کو اپنی روزمرہ کی ضروریات کے لیے جس میں آپ کے فکس ایکسپینڈیچر ہیں ویریئبل ایکسپینڈیچر ہیں مثال کے طور پر سیلریز ہیں یوٹیلٹیز گیس اور بجلی کے بل ہیں آپ کے ملازمین کی تنخواہیں ہیں آپ کے را مٹیریل کی پرچیز ہے آپ کے وہ اکاؤنٹ ہیں جو ریسیویبل ہیں یعنی انوینٹریز کی صورت میں کچھ تو آپ کے گودام میں پڑے ہیں کچھ پروڈکشن کی صورت میں آپ کی پروسیس میں ہیں اور کچھ ورکنگ کیپٹل ایسا ہے جو ریسیویبل ہے یعنی گوڈس کی صورت میں مارکیٹ میں پڑا ہے اور اس کے اگینسٹ کیش آنا ہے یعنی یہ مختلف اسٹیجز ہیں جو انٹر کنورٹیبل ہیں آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ جی کس, طرح شے, کس طرح سے یہ انٹرکنورٹیبل ہیں ورکنگ کیپٹل اٹ از دی پارٹ آف کیپٹل امپلائڈ ان شارٹ ٹرم آپریشن سچ ایز را مٹیریل سیمی فنشڈ پروڈکٹس سنڈریڈ لیٹرس اور اس کے بعد یہ ہمارا جو میں نے گزارش کی تھی جیسے چارٹ ہے کہ را مٹیریلس آپ نے کیش سے خریدے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اسٹاکس میں دیا جو کہ پروسیس میں آگے سٹاکس سے را مٹیریل جو ہے وہ فنش گڈس کی فارم میں آیا فنش گڈز آپ نے بائر کو بیچی اس کے اگینسٹ آپ نے انوائسز دے دی ان کی بلنگ کی وہ ریسیویبلز میں آگی جب آپ کے پاس بل ریسیو ہو کے آ گیا تو اگین وہ کیش میں کنورٹ ہو گیا تو یہ ایک سائیکل ہے ورکنگ کیپٹل کا اب یہاں میں یہ اس کر دوں کہ ورکنگ جو ہے بائی ڈیفینیشن یہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ریگولر ورکنگ کیپٹل اور ایک ہوتا ہے ویریئبل ورکنگ کیپٹل جو ریگولر ورکنگ کیپٹل ہے یہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ کامن ہے یہ وہ پیسہ ہے جو آپ کا فکس رہتا ہے اس میں آپ جو مرضی کریں وہ پیسہ آپ کو مارکیٹ میں پھسانا پڑتا ہے یہ مجبوری ہے ہمارے بزنس کی کیسے آپ کریڈٹ پہ چیزیں بیچ رہے ہیں آپ کریڈٹ پہ چیزیں لے رہے ہیں تو یہ ایک سرکل چل رہا ہے آپ نے ایک فرس کیا بائر کو اگر دس لاکھ کا مال بیچا ہے اس نے آپ کو نو لاکھ یا آٹھ لاکھ کی پیمنٹ کی ہے اور آپ کو ساتھ ہی دوسرا آرڈر دے دیا ہے آپ نے پھر وہ آرڈر دیا ہے اس کے بعد پھر آپ کو چار یا پانچ یا چھ لاکھ کی پیمنٹ ہوگی اور اس کو پھر تیسرا آرڈر دے دیا ہے تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ایک سرٹن اماؤنٹ آف منی وہ انسریلی جو ہے وہ اس میں اٹس ناٹ دا بیڈ ڈیٹس لیکن وہ ایک جو ہے روٹین کے اندر وہ ایک پھنسی رہتی ہے وہ نکلتی نہیں ہے اور فائنلی دیٹ از دا گڈ ول آف یور کمپنی خدا نہ نخواستہ اگر کمپنی کو ایسی ڈیفالٹ میں جائے تو سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ ریگولر ورکنگ کیپٹل کا ہوتا ہے کہ لوگ دبا کے بیٹھ جاتے ہیں اس لیے یہ ایک ایسا ورکنگ کیپٹل ہے جو ہر صورت میں آپ کا یا تو اسٹاکس کے اندر یا ریسیویبل کے اندر ایک وقت میں ایک اس کے فکس اماؤنٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں ٹینگلڈ رہتی ہے مارکیٹ کے اندر اس کو تو ہم کہیں گے جو ریگولر ورکنگ کیپٹل ہے فکس اور اس کے بعد ویریبل ورکنگ کیپٹل کیا ہے کہ روٹین کے مطابق آپ کی جو ضروریات ہیں وہ بدلتی ہیں آپ کی سیل زیادہ ہیں آپ کو پروڈکشن زیادہ کرنی پڑے گی پروڈکشن زیادہ کرنی پڑے گی آپ کو را میٹیریل زیادہ لینا پڑے گا را میٹیریل زیادہ لینے پڑے گا تو اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے جب پروڈکشن بڑھے گی تو لیبر کاسٹ بڑھے گی کیونکہ لیبر زیادہ ضرورت ہے جب مشینری زیادہ چلے گی تو یوٹیلیٹیز بڑھے گی گیس یا کوئی بھی جو بجلی ہے جس کے اوپر ان کی کنزمشن ہے جس سے وہ چلتی ہیں تو یہ ایک جو ہے ڈائریکٹلی پروپورشنل فیکٹر ہے ورکنگ کیپٹل کے ساتھ ویریبل ورکنگ کیپٹل کے ساتھ تو ایکچلی ویریبل uh, اور جو ریگولر ورکنگ کیپٹل ہے یہ مل کے ٹوٹلی totally جو ہے وہ ورکنگ کیپٹل کو ڈیفائن کرتے ہیں اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ جو ریگولر ورکنگ کیپٹل ہے اس سے کمپنی کی ساخ کا پتہ نہیں چلا سکتا آپ اگر کسی کمپنی کی لکوڈیٹی کو آپ نے دیکھنا ہے you cannot assess it on the grounds of its regular working capital because وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا جو ویریئبل ورکنگ کیپٹل ہوتا ہے وہ ایٹ لیسٹ جو ہے کمپنی کی جو ہے اس کو پتا ہوتا ہے جی کہ لیس ہمارے جو ایکسپینڈیچر ہے وہ نکال کے ہمارے پاس کتنا ہے اس وقت جو ہے سرپلس پیسہ کتنا ہے یعنی ایسٹ کرنٹ ایسیٹس جو ہیں ان میں سے اگر لائبلٹیز نکال دیتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ بچتا کیا ہے تو بیسکلی uh, یہ دونوں مل کے ایک جو سیگمنٹ بناتے ہیں وہ اوور آل ورکنگ کیپٹل کیا بناتے ہیں لیٹ سی نیکسٹ ہم نے سرکل دیکھ لیا اپنا میں آپ کو جو ارض کیا تھا کیش فلو سرکل ہے جو پھر ہے جی ڈفرنٹ سینسز آف ورکنگ کیپیٹل یعنی ورکنگ کیپٹل کو کیسے کیسے ہم ڈیفائن کرتے ہیں اس کی میجر ڈیفینیشن گراس ورکنگ کیپٹل اور نیٹ ورکنگ کیپیٹل میں نے جو آپ سے پہلے گزارش کی تھی ویریئبل ورکنگ کی اور ریگولر ورکنگ کیپٹل کی دیٹ یہ جو ٹرمینالوجی ہے یہ بینکنگ کی ٹرمینالوجی ہے گوگا ورکنگ کی ٹرمنٹ کیا ہے جی اٹ ریپرزینٹس ٹوٹل ویلو آف کرنٹ ایسٹ یعنی آپ کے پاس جو ٹوٹل کرنٹ ایسٹس ہیں وہ آپ کی ورکنگ کیپیٹل ہے اسی سے آپ کی کمپنی کی جو ہے لکویڈیٹی جو ہے کرنٹ ایسٹس کیا ہے یعنی آپ کے پاس جو نیٹ کرنٹ ایسٹس آپ اس میں سے اپنی لائبلٹیز نکال دیں اور جو آپ کے پاس ایکسس بچتا ہے فالتو بچتا ہے اس کے اوپر وہ آپ کے کرنٹ ایسٹس ہیں اس میں ریسیویبل بھی آ جاتے ہیں اس میں کیش اینڈ ہینڈ ہے اس میں کچھ اسٹاکس ہیں وہ آ جاتے ہیں اس کی ڈیفنیشن کہ اٹ از دا سم ٹوٹل جو ٹوٹل ورکنگ کیپٹل آپ کے پاس موجود ہے اس میں سے اگر اپنی لائبریٹیز جو آپ نے کسی کا ادار دینا ہے را والے کا یا آپ نے لیبر کی سیلری پیبل ہے یا یوٹیلیٹیز بل پیبل ہے یا کچھ اور کمپنی کے ایسے معاملات ہیں جو آپ کے پیبل ہیں تو اگر آپ وہ لائبریٹیز جو ہیں وہ نکال دیں گے تو جو نیٹ ایسٹس بچیں گے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ورکنگ کیپٹل کی صورت میں یہ آ جائے گا اور یہ نیٹ ورکنگ کیپٹل جو ہے یہ میں نے گزارش کی تھی جیسے کہ یہ ایک کمپنی کی لکویڈیٹی کو جانچنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے تو اس میں ایک ریشو ہے جو ہم دیکھتے ہیں کیا فکس کی گئی ہے نیٹ ورکنگ کیپٹل اٹ ریپرزینٹ ایکسس آف current ایسٹس اوور کرنٹ لائبلٹیز یعنی جو فالتو رقم ہے آپ کے پاس یا فالتو سرمایہ ہے اپنی لائبلٹیز کو نکال کے کرنٹ ایسٹس کی جو ویلیو ہے اس میں سے جب آپ لائبریریز کو مائنس کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ایکس سرمایہ بچتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کا نیٹ ورکنگ کیپٹل ہے اور اس کی جو صحت مند یعنی جو ہیلدی ریشو ہے دیٹ از ساؤنڈ ریشو وہ ٹو ٹو ون ہے یعنی اگر آپ کی لائبریریٹیز جو ہیں وہ سو روپیہ ہے تو آپ کے پاس جو ایسٹس ہیں وہ دو سو کے ہونے چاہیے تاکہ آپ کے پاس جو ہے اگر آپ سو روپے سے کرتے ہیں مائنس کرتے ہیں تو سو روپیہ جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہو یعنی وہ آپ کی جو ہے نیٹ ورکنگ کیپٹل ہے یعنی وہی وہ آپ کی لکوڈیٹی کو ڈیفائن کرتا ہے آپ کی اسٹرینتھ کو فائنینشل اسٹرینتھ کو ڈیفائن کرتا ہے پھر ہے جی سگنیفیکنس آف ورکنگ کیپٹل ورکنگ کیپٹل کی بیسیکلی وٹ از سیگنیفیکینس اس کی کیا اہمیت ہے مختلف انڈسٹریز کے اندر مختلف کاروباروں کے اندر مختلف جو سروسز ہیں ان کے اندر لیٹ سی uh, جو یہ ٹرم ہے ورکنگ کیپٹل ہا سیگنیفیکینٹ اٹ از انڈسٹریلائزیشن سب سے پہلے جو اس میں ہے جی کنورژن آف کیش انٹو انوانٹریویبلش جو میں نے جیسے گزارش کی کہ آپ کے پاس کیش ہوتا ہے اس کیش سے آپ را مٹیریل خریدتے ہیں را مٹیریل سے آپ پروڈکٹ بناتے ہیں پروڈکٹ مارکیٹ میں جاتی ہے اس سے گیس انوائس رائز ہوتی ہے انوائس جو ہے وہ ریئلائز ہوتی ہے آپ کے پاس پھر کیش جاتا ہے, سب سے پہلے تو سگنیفیکینس یہ ہے کہ یہ سرکل جو ہے یہ ورکنگ کیپٹل چلاتا ہے یعنی انٹر کنورژن کا جو سرکل ہے اٹس از دا موسٹ سیگنیفکینٹ فیچر آف ورکنگ کیپٹل سیکنڈ ہے جی میکسمائزیشن آف پروفیٹ یعنی آپ کے پاس اگر ورکنگ کیپٹل کی کمی ہے تو آپ اس طرح سے اپنے پرافیٹ کو ہینڈل نہیں کر سکتے جس طرح سے آپ آ, جو ہے وہ سرپلس اور ود سفیشنٹ ورکنگ کیپٹل کریں گے ورکنگ کیپیٹل از اے ویری پاورفر ٹور فار میکسیمائزنگ یور پروفیٹیبلٹی مارکیٹ میں اگر آپ کی پروڈکٹ کی ہے اور آپ کے پاس اس کو کیٹرفار کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو اس کا کوئی جو ہے لاجک نہیں بنتی سکس کی تو ورکنگ کیپٹل بیسیکلی اگر پراپرلی یوز کیا جائے سینسز کے ساتھ یوز کیا جائے اور اس کو جو ہے وہ پراپرلی فور کاسٹ کے ساتھ جو ہے بنا کے بریک کی مین کر کے یوز کیا جائے تو آپ کی کو وہ میکسیمائز کرتا ہے دین ہے جی فار پرچیز اینڈ پیمینٹس اس کا ایک جو میجر uh, جو رول ہے یا اس کا جو ایک سگنیفیکینس ہے وہ یہ ہے کہ یہی آپ کے لئے ٹول ہے آپ جب کسی کو پیمنٹ کرتے ہیں تو یو ول ڈو اٹ تھرو ورکنگ کیپیٹل آپ کو پرچیز کرتے ہیں چاہے وہ مشینری کی پرچیز ہے اسپیئرس کی پرچیز ہے را کی پرچیز ہے یا کسی قسم بھی اخراجات ہیں تو دے ول بی ڈیلٹ تھرو دا ورکنگ کیپٹل پھر ہے جی فیکٹر کہ کیا کیا وہ فیکٹرز ہیں کیا کیا وہ اسباب ہیں جو ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے ہماری جو نیڈ ہے ورکنگ کیپٹل کی اس پہ ان کا اثر ہے یعنی یہ کیا کیا اسباب ہیں جو تو ورکنگ کیپٹل ہمیں زیادہ چاہیے تھوڑا چاہیے کتنا چاہیے اس کو ڈٹرمن کرتے ہیں آپ کی نیڈز جو ہیں ورکنگ کیپٹل کی اس کو ڈیفائن کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اسباب کیا کیا, کیا ہے پہلے اس میں ایجی سائز او بزنس اب دیکھیں چھوٹے کاروبار کے لئے آپ کو چھوٹا سرمایہ چاہیے آپ اگر ایک ریٹیل پرائس کی شاپ کی بات کرتے ہیں تو مے بی آپ کو اس کے لیے دس یا بیس لاکھ روپیہ جو ہے وہ ورکنگ کیپٹل جو ہے وہ بورن سفیشینٹ ہو لیکن اگر آپ ایک ایسی پروسیس انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ آپ فرض کیا کہ آپ پلاسٹک بیسڈ شیٹ بنا رہے ہیں یا پولی ایکسپینڈڈ پولی ایتھلین بیسڈ شیٹ بنا رہے ہیں آپ کا را مٹیریل جو ہے وہ باہر سے آ رہا ہے تو آپ کو یا لوکل ٹریڈر سے خرید رہے ہیں تو اس کا گر ولیو زیادہ ہے انڈسٹری کا تو یہ ڈائریکٹلی پرپوشل ہوگا ورکنگ کیپٹل کی یعنی راس تناسب ہوگا جتنا آپ کا سائز اف انڈسٹری بڑھتا جائے گا اتنی آپ کی نیڈ آف ورکنگ کیپٹل جو ہے وہ بڑھتی جائے گی تو یہ ایک ون آف دی فیکٹرز ہے جو ورکنگ کیپٹل کو ڈٹرمن کرتا ہے کہ جی اس کی جو ہے کہ آپ کو کتنا چاہیے ظاہر ہے جیسے میں نے گزارش کی کہ انڈسٹری کے سائز کے مطابق بزنس کے سائز کے مطابق ڈٹرمنٹ ہوگا چھوٹا بزنس ہوگا تو کم چاہیے بڑا ہوگا تو زیادہ چاہیے سیکنڈ فیکٹر ہمارا ہے جی نیچر آف پروسیس کچھ پروسیس انڈسٹریلائزیشن کے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے مختصر سے ہوتے ہیں لائک like, ہمارا جو پروسیس ہے پلاسٹک مولڈنگ کا پروسیس ہے اٹس ویری سمپل پروسیس پلاسٹک آیا را مٹیریل مولڈ کے اندر وہ ہیٹ uh, اپ ہوا اور ایک پروسیس ہو گیا ایک ہے جی سٹیجز میں پروسیس ہے جیسے آپ نے گیئرز بنانے ہیں کسی چیز کے فرس کیا کے ایکزیمپل لیتے ہیں ٹریکٹرس کے گیئر آپ بنانے آپ نے الاے لی ایل کی ٹیسٹنگ کی ایلو کو آپ نے دیکھا جی کہ کیا وہ اس قابل ہے کہ گیئر جیسی مضبوط جو چیز ہے اس کے اسٹینڈرڈس کے مطابق ایلوئے کے کانٹینٹس ہیں پھر آپ نے اس کی جو ہے وہ پروسیسنگ کی پوری اس کو جو ہے لیت مشین سے گزارا پھر اس کی جو ہے آپ نے اس کو جو اس کے جو کٹنگس ہیں اس کو اسٹرینس دینے کے لیے مختلف پروسیس ہیں ان سے گزارا تو فائنلی گرائنڈنگ کی اور اس کو فنیشنگ کرتے کرتے یعنی ایک لمبا پروسیس ہے جس سے وہ چیز گزر کے تو وہ فائنل اسٹیج تک پہنچتی ہے تو پروسیس جو ہے یہ بھی ڈٹرمن کرتا ہے کہ نیڈ آف ورکنگ کیپٹل از اسمال اور بگ فار اسمال پروسیسنگ انڈسٹری جس کی ڈوریشن آف پروسیس کم ہے کم ورکنگ کیپٹل چاہیے فار ا لانگ پروسیس انڈسٹری جہاں پہ ڈیوریشن آف پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ ہے وہاں پہ آپ کو ورکنگ کیپٹل زیادہ کی ضرورت ہے پھر آ جاتا ہے جی پرپورشن آف را مٹیریل اینڈ ٹوٹل کاسٹ کچھ جو انڈسٹری ہیں ان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا جی یہ کیپیٹل انٹینسو انڈسٹری ہیں کچھ انڈسٹریز کے بارے میں آپ سنتے ہوں گے یہ لیبر انٹینسو انڈسٹریز ہیں کچھ انڈسٹریز کہتے ہیں جی یہ ٹیکنیکل انٹینسو انڈسٹریز ہیں اب ہر انڈسٹری کی کپنی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے جو کیپٹل انٹینسو انڈسٹریز ہے وہاں پہ را میٹیریل کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے لیبر انٹینسو انڈسٹریز میں لیبر زیادہ استعمال ہوتا ہے ان کی کرافٹ فرینڈ شپ زیادہ استعمال ہوتی ہے اور جو اسٹرینتھ آف را میٹیریل ہے وہ کم ہوتی ہے ٹیکنالوجیکل انڈسٹریز میں آپ اپنی ٹیکنالوجی جو ہے اس کے باف پہ آپ چیز کی ویلیو ایڈیشن جو ہے وہ زیادہ کر دیتے ہیں اور اس میں لیبر کی اور سگنیفیکینس آف دونوں کی زیادہ ہوتی ہے جیسے آپ نے کسی چیز کو پروسیس کیا پروسیس کیا مطلب آپ اس کی جو مثال ہے وہ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ آپ کے پاس بلیٹ آیا بلٹ سے آپ نے ایک الیومینیم کی فوائل بنا دی تو وہ ایک پروسیس ہے بلیٹ something else بٹ اے فوائل جس کو آپ کوکنگ میں یا اور مختلف چیزوں میں یا پیکنگ میں یوز کرتے ہیں دیٹس این اینڈ پروڈکٹ تو ڈپینڈ کرتا ہے جی کہ نیچر آف جو آپ کی ٹیکنالوجی ہے یا پروسیس کی ہے وہ کیا ہے that also determine the size of working capital. کیپٹل ظاہر ہے ایک سمپل پروسیس کے لئے آپ کو بڑا سمپل سا ورکنگ کیپٹل یا سمپل سا ایک سیٹ اپ چاہیے ایک کمپلیکیٹڈ ٹیکنالوجی کے لئے ایک کمپلی کےٹڈ اپ کے لئے آپ کو اسی طریقے سے اپنے وسائل کو بڑھانا ہے تو یہ بھی ایک ڈٹرمنیشن فیکٹر ہے پھر یہ ٹرمز آف سیل اینڈ پرچیز یہ بھی ایک بڑا میجر فیکٹر ہے جو آپ کی ورکنگ کی والیوم کو ڈیٹرمن کرتا ہے کہ آپ کی سیل کتنی ہے اس سیل کی ٹرمز کیا ہیں کہ آپ کا پندرہ دن کا کریڈٹ ہے آپ کا ایک مہینے کا کریڈٹ ہے پینتالیس دن کا ہے یا آپ کی کیش سیلز ہیں جو کہ بہت مشکل سے ہوتی ہیں پھر الٹرنیٹولی جس سے آپ را خرید رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کی ٹرمز کیا ہیں کیا اگر آپ را کیش پہ خریدتے ہیں تو آپ کو سستا پڑتا ہے یا آپ اگر اس کو کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے میں 50% پیمنٹ پہلے کرتا ہوں 50% پیمنٹ جو ہے وہ دو مہینے کے بعد کروں گا تو اس سے کچھ فرق پڑتا ہے یعنی آپ نے اپنی سوٹیبلٹی کے لحاظ سے یہ دونوں ٹرمز طے کرنی ہے اور ان دونوں ٹرمز کو جب آپ نے کمبائن کرنا ہے کہ آپ کو کتنے دن کا کریڈٹ مل رہا ہے اپنے سپلائر سے اور آپ مارکیٹ میں اپنے بائر کو کتنے دن کا کریڈٹ دے رہے ہیں تو یہ دونوں فیکٹر جو ہیں کمبائنڈ ہو کے یہ ڈیٹرمن کریں گے آپ کے ولیوم آف ریکوائرمنٹ کو جو ورکنگ کیپٹل کی ہے یہ بھی ایک فیکٹر جو ہے وہ میجر فیکٹر ہے پھر ہے جی ٹرن آف انوینٹریز یعنی کہ آپ کی جو انونٹریز ہیں وہ کتنی دفعہ وہ ان کی جو ٹرن اوور ہے اس کا کیا سیکوینس کیا ہے سم ٹائم ایسے ہوتا ہے جی کہ آپ کی جو انونٹریز ہیں وہ بڑی جلدی سے مارکیٹ میں جاتی ہیں یو ہیو اے اگین آرڈر فار دیٹ کچھ انوینٹریز uh, ایسی ہوتی ہیں جو لانگ ٹرم آپ کو رکھنی پڑتی ہیں جیسے میں نے کی ہے, کہ اگر کچھ لوگ پیسفک پارٹس بنا رہے ہیں اسمبلنگ کے تو اگر بڑی انڈسٹری جو ہے وہ تیز ہو گئی تو آپ کی انوینٹریز فٹافٹ نکلنے شروع ہوگئی اگر وہ ان کی پروڈکشن جو ہے جن کے لیے آپ کام کریں سلو ہو گئی تو آپ کی انوینٹریز جو سلو ہوگی اسی طرح کچھ پروڈکٹس جو ہیں کنزیومر گڈس کی وہ سیزنل ان کی انوینٹریز جو ہے وہ بڑھتی ہیں مثلا رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ ایک دم سے کچھ اشیاء کی جو ہے ڈیمانڈ بڑی بڑھ جاتی ہے گرمی آتی ہیں تو بیوریج انڈسٹری جو ہے اس کا ورکنگ کیپٹل بڑھ جاتا ہے اسی طرح جو انڈسٹری ہے جو ڈیل کرتی ہے کولنگ مشینری سے اس کا ورکنگ کیپٹل بڑھ جاتا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگین دیٹ از اگین اے میجر فیکٹر فار دی وال ڈیٹرمیشن پھر ہے جی کہ لیبر ورسز کیپٹل انٹینسو وہی جو بات میں نے پہلے ایسے کی تھی کہ آپ کی انڈسٹری کی نیچر کیا ہے آیا یہ کیپٹل انٹینسو انڈسٹری ہے جس میں مہنگا را مٹیریل لے کے آپ کو پروسیس کرنا پڑتا ہے اور اس میں لیبر کا جو شیئر ہے وہ کم ہے یا لائک فٹ بالس اور جو ہینڈ کرافٹ انڈسٹریز ہیں جیسے آپ کی اسٹینلیس uh, اسٹیل کے اور اس کی جو کٹری وغیرہ بنتی ہے اس میں ہینڈ کرافٹ مینشپ بہت زیادہ ہوتی ہے لیبر کا جو حصہ ہے وہ بہت زیادہ انوالو ہوتا ہے یا سیڈری کا کام ہے اس میں سارا اسٹچنگ کا کام ہے اسٹچنگ کا تو uh, آپ کی جو uh, را کاسٹ ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اس میں جو لیبر کانٹینٹ ہے وہ بہت زیادہ اہمیت اس کی ہوتی ہے تو یہ بھی فیکٹر جی آئی در اٹس اے کیپٹل انڈسٹری اور اٹس اے لیبر انٹینسو انڈسٹری ڈیٹرمن کرتا ہے آپ کے ولیوم آف ریکوائرمنٹ کو کہ جی آپ کو کتنا ورکنگ کیپٹل چاہیے پھر ہے جی کیش ریکوائرمنٹس کیش ریکوائرمنٹس یہ ہے کہ کچھ تو آپ نے را مٹیریل خرید دیا وہاں پہ آپ کو مے بی کیش دینا پڑے آپ نے سیلریز دینی ہے ظاہر ہے وہاں پہ تو کریڈٹ نہیں ہے آپ نے یوٹیلیٹیز ہیں وہاں پہ نہیں کے کاٹیجینسیز ہیں جیسے انفورس ایکسپینڈیچر ہے کوئی مشین ٹوٹ جاتی ہے خدا ناختہ کوئی اور آپ کو امینڈمنٹ کرنی پڑتی ہے کوئی آپ کے اس کے ہیں کیریج کے رینٹس ہیں تو بعض کمپنیز اسٹریٹجیز ایسے کرتی ہیں کہ شروع میں جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو جو انسیسری چیزیں وہ خریدتی نہیں ہیں لائک فوٹو کاپنگ مشینز ہیں یا کمپیوٹرز ہیں ہائی ٹیک یا کاپیئر ہیں یا ان کے اسکینرز ہیں یا ایون لوڈنگ وینز ہیں وہ کہتے نہیں جی ریوالوگ uh, اسٹیج تو ہم ان کو خریدیں گے لیٹس ہائر دم فا وی کین لو وداؤٹ دم اگر ایسی کوئی چیز ہے تو یہ تھوڑا سا ایک uh, شروع میں آپ کو اس میں ایک پالیسی میکنگ کرنی پڑتی ہے پھر ہے جی بینکنگ فیسلٹیز یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی کس قسم کی بینکنگ فیسلٹیز آپ کو ملی ہیں جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ اف اٹ از اے لانگ ٹرم ورکنگ کیپٹل جو کہ بلٹن ہوتا ہے آپ کے مین لون کے ساتھ تو اس میں انٹرسٹ ریٹ اور ہوتا ہے اگر یہ ایک ڈاکومینٹری کریڈٹ ہے جیسے ایکسپورٹ سے پہلے آپ کو ایکسپورٹ ری مل جاتی ہے دیٹ از ڈفرنٹ نیچر اگر یہ ایک او ڈی ہے اوور ڈرافٹ ہے اس کی نیچر اور ہے اگر یہ ٹرم لون ہے یعنی اس میں آپ جتنا یوز کریں گے اتنے کے اوپر انٹرسٹ لگے گا اور ہر تین مہینے کے بعد اس کی ایک ریویژن ہوتی ہے کہ جی ایوریج انٹرسٹ ریٹ جتنی آپ نے کی اس پہ کیا آپ کو پڑا تو اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ بینک کے ساتھ آپ کی جو ٹرمس ہیں اس کی نیچر کیا ہے وہ بھی ڈیٹرمنٹ کرتی ہیں آپ کے ولیوم آف ورکنگ کیپٹل کو اور ایک میجر جو ہے سگنیفیکنٹ پارٹ ہے اس ڈٹرمنیشن کا پھر ہے جی سیزل ریکوائرمنٹ وہی ہمارا جو پہلا فیکٹر تھا سردیاں آتی ہیں تو ظاہر ہے ایسی انڈسٹریز جو ریلیٹڈ ہیں یعنی وول سے یا گرم کپڑے بنانے سے یا ایسی اشیاء جو سردیوں میں زیادہ استعمال ہوتی ہیں تو ان کو ورکنگ کیپٹل سردیوں میں زیادہ ضرورت ہوگی گرمیوں میں وہ جو ہے وہ اتنی ضرورت نہیں ہوگی یا سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جیسے ہماری ڈیزرٹ کولر ہیں یا فینز ہیں یا اور ایسی چیزیں جو گرمیوں میں استعمال ہوتے ہیں تو سردیوں میں ان کی انوینٹری جو ہے سٹاکس جو ہیں وہ جو کارخانہ دار ہے وہ بناتا ہے اور گرمیوں میں اس کو سیل کرتا ہے تو اس کو پیسوں کی ضرورت بیسکلی جو ہوتی ہے وہ سردیوں میں ہوتی ہے اسی طرح بیوریج انڈسٹری جو ہے یہ ایک دم سے اس میں تیزی آتی ہے جب گرمی آتی ہے کیونکہ بیوریجز کا استعمال جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو سیزنل ویریشنز ہیں کچھ ایکسپورٹ کی ایسی آئٹمس ہیں جیسے کاٹن ہے تو جب بائنگ سیزن آئے گا کاٹن کا کپاس کا یا رائس کا کوئی ایکسپورٹ کرے تو رائس کا سیزن جب آئے گا تو اس کی کیپٹل کی جو نیچر ہے وہ بدل جائے گی اس کو زیادہ ضرورت تھا بائنگ لیکن ڈل سیزن میں جب کہ فصل نہیں ہے ظاہر ہے اس اس کو نہیں چاہیے اسی لیے جو آپ دیکھیں کہ نارملی پروسس ہوتا ہے ود دی سیزنل تو جو جب رائس کی فصل کراپ آتی ہے تو بینکس لمٹ رائس کی دینا شروع کر دیتے ہیں جب کپاس کی آتی ہے تو وہ رائس کپاس کی لمٹ جو ہے اس کی کاٹن کے گیس وہ بینکس دینا شروع کرتے ہیں تو یہ ایک ڈپینڈ کرتا ہے سیزنل بھی آپ کی نیڈس کے اوپر پھر ہے جی کنٹیجنسیز کنٹیجنسیز وہ اخراجات ہیں جو جن کو ہم متفرقات کہتے ہیں کچھ اخراجات تو آپ کو پتا ہے کہ جی ہم نے یہ کرنے ہیں اور آپ کے پاس ایک ان کی مور اور لیس آپ کے پاس ایک بڑی فکس لسٹ ہوتی ہے کہ جی میں نے بجلی کا بل دینا ہے میں نے نوکروں کی تنخواہیں دی دینی ہے میں نے لیبر کی تنخواہیں دی دینی ہے میں نے ٹاپ مینجمنٹ جو ہے میری اس کی تنخواہیں دی دینی ہے میں نے جو ہے وہ ٹیکسز پے کرنے ہیں میں نے جو ہے وہ سیل ٹیکس پے کرنا ہے لائک like دیٹ کچھ ایسی ہیں جو کنٹیجنسیز ہیں خدا ناخواستہ کوئی ایسی مارکیٹ میں چینج جاتی ہے کہ آپ کو اپنی جو چیز ہے وہ چینج کرنی پڑتی ہے کوئی لا ہے جو افیکٹ کرتا ہے آپ کی فیکٹری کو تو می مے بی دس جی کہ یو واٹر اس پلوئنٹ اینڈ یو ٹریٹ اٹ آپ اس کو نہیں چلا سکتے آپ اس کو کچھ ٹریٹمنٹ کریں یا اگر وہ کہیں جی کہ آپ کا جو اگزاسٹ ہے جو آپ کی دھواں نکلتا ہے اسکر میں نوکسیمیشن زیادہ ہے تو آپ اس میں لائمس کور یا کوئی چیز یوز کریں یہ قانون کے خلاف ہے تو یہ چیزیں می بی ایک لا میں چینج ٹیکنالوجی میں چینج مارکیٹ ٹرینڈ میں چینج آپ کے جو بائر ہیں اگر اف یو آر ایکسپورٹر ان کے جو بائنگ ٹرینڈز ہیں ان میں چینج فیشن میں چینج کلچر کلچرل چینج سوشو اکنامک چینج تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑا ایک دم سے افیکٹ کرتی ہیں آپ کی مینوفیکچرنگ پہ یا سروسز انڈسٹری پہ اور آپ کو اس کے مطابق اپنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے جو ہے چینجز کرنی پڑتی ہیں جیسے ابھی آئی ایس او نائن تھاؤزینڈ چلا اب آئی ایس او فورٹین اور فورٹین کی جو ہے وہ ہے آمد ہے کیونکہ اس میں انوائرمنٹل ویلیوز انوالو ہوتی ہیں تو ظاہر ہے جو ایکسپورٹ اور انڈسٹری ہیں ان کو ایک دم سے اس کی جو فی ہے اور اس کے جو, جو مختلف اسٹینڈرڈ ہیں اچیو کرنے کے لیے کچھ امینڈمنٹس کرنی پڑتی ہیں کچھ ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں کنسلٹنٹ ہائر کرنے پڑتے ہیں اپنے اسٹینڈرڈ بڑھانے پڑتے ہیں تو یہ انفارسین ایکسپینڈیچرس ہیں اس کے لیے ضرور آپ ایک جو فنڈ ہیں نارملی اس کو uh, جو ہمارے انڈسٹری کی زبان میں پولنگ فنڈ کہتے ہیں کہ آپ اس کو محفوظ ایک جگہ پہ رکھ دیں تاکہ انفورسین اخراجات جو ہیں ان کو میٹ اپ کیا جا سکے تو یہ بھی پارٹ آف ورکنگ کیپٹل ہے جو ایک ضروری حصہ ہے ایک اچھا وائز بزنس مین اس کا جو پورشن ہے وہ ضرور ورکنگ کیپٹل میں رکھتا ہے نارملی جو ایک تھم رول ہے یہ دس پرسینٹ آف دا ٹوٹل ورکنگ کیپٹل کانٹینجنسیز کے زمرے میں نارملی یہ لی جاتی ہیں یہ کوئی فکس نہیں ہے لیکن پریکٹس جو یہی ہے کہ اگر کیلکولیشن کی جائے فیزیبلٹیز میں تو ٹین جو ہیں وہ ایزیوم کی جاتی ہیں پھر حجی ڈیٹرمنیشن آف ورکنگ کیپٹل نیڈز کہ ورکنگ کیپٹل کی جو ضرورت ہے اس کو کون کون سے فیکٹر جو ہیں وہ ڈیٹرمن کرتے ہیں وہ کیا محرکات ہیں جو اس چیز کو واضح کرتے ہیں اس چیز کو پیش کرتے ہیں جی کہ آپ کو کتنا ورکنگ کیپٹل چاہیے اور آپ کو ورکنگ کیپٹل آیا چاہیے بھی کہ نہیں تو کیا کیا جو وہ ہے وہ فیکٹرز ہیں ہم ان کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹ فارمولہ ہے جی میں آپ کو اسے گزارش کر دوں کہ اس کی یہ ہے کہ آپریٹنگ ایکسپینڈیچر ان پریویس ایئر ڈیوائڈیڈ بائی نمبر آف آپریٹنگ سائکل ان ایئر تھوڑا سا کر دوں کہ فرس کیا آپ کا ایک آپریٹنگ سائیکل جو ہے وہ تین مہینے میں مکمل ہوتا ہے یعنی آپریٹنگ سائیکل کیا ہے کہ آپ نے کیش سے را مٹیریل خریدا اس کی آپ نے پروڈکٹ بنائی پروڈکٹ جو ہے وہ سیل ہوئی مارکیٹ میں کریڈٹ کے اوپر اس کی اینوائس آپ نے بھیجی اس اینوائس کو ریئلائز کیا ریئلائزیشن کے بعد پھر آپ کے پاس کیش آیا تو اس سے پورے سرکل میں اگر تین مہینے لگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سال میں آپ کے چار بزنس سرکل جو ہے وہ جو وہ مکمل ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپریٹنگ ایکسپینڈیچر ایکسپینسیز ان پریوئس ایئر یعنی پچھلے سال میں جتنے آپ کے ہوئے تھے ان کو اگر آپ کیلکولیٹ کر لیں اور نمبر آف اپریٹنگ سرکلز ان اور ایک سال میں دیکھ لیں کہ کتنے آپ کو آپریٹنگ سائکلز ہیں تو وہ آپ کو ایک ویلیو دے دے گا ورکنگ کیپٹل کی لیٹس اگین آئی مے کہ میں نے آپ کے ہینڈ میں اس کو ارتھمیٹیکلی بھی جو ہے نمبرس کے ساتھ بھی اس کو میں نے مینشن کیا ہے پھر ہے جی انگریڈینٹس آف ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ ان اسمال انٹرپرائز یہ جی ایک اسمال انٹرپرائز میں ظاہر ہے جو ہمارا سبجیکٹ ہے جس ہم آہ, ہمارا یہ لیکچرس ڈپینڈ کرتے ہیں کہ جی اس کے اندر کیا کیا انگریڈیئنٹس ہیں جو ڈٹرمنیشن کرتے ہیں ورکنگ کیپٹل کی لیٹ سی دم پہلے جی بجٹ دا مٹیریل ریکوائرمنٹس بجٹ ایک آرٹ ہے پر ایک بڑی سائنس ہے کہ آپ کو جب بھی را مٹیریل کی بجٹ کرنی ہے اٹس اے ویری سینسٹو ایشو آپ نے اپنی ورکنگ کیپٹل کو دیکھنا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا کریڈٹ سائیکل کتنے دن کا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی کیا سٹک اپ نہیں کہیں ہو جائے گی مارکیٹ میں جو ہے ورکنگ کیپٹل جو ہے اس کے بعد پھر آپ نے دیکھنا ہے جی کہ آپ کی جو سیلز ہیں وہی سرکل کے کتنے عرصے میں واپس آتی ہیں اور ریئلائزیشن آف یور انوائسز ہوتی ہے تو ان ساری چیزوں کو جو ہے بڑی اچھی طریقے سے پہلے آپ اس کی جب فور کاسٹ بناتے ہیں اور آپ کا جب ورکنگ کرتے ہیں تو اس پہ جو انگریڈینٹس ہیں اس میں ایک میلی, یہ بھی مین انگریڈینٹ ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیں جی کہ آپ کی یہ ریکوائرمنٹس ہیں یہ کیا ہیں پھر ہے جی پروڈکشن goes on انٹرپٹ یعنی آپ کی جو پروڈکشن پروسیس ہے یہ رکے نا اگر یہ رک جائے گا تو اس کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے پھر آپ کو نئے سرے سے سارا کچھ جو ہے وہ سم مشینس اور سم پروسیس دے آر لائک دیٹ کہ اگر پروسیس کے اندر کوئی را مٹیریل ہے اور وہ رک گیا ہے لائک گلاس میں ایسا ہے اسٹیل انڈسٹری میں ہے کہ آپ کا بیچ اگر گیا ہوا ہے یا پلاسٹک انڈسٹی میں بوائلر کے اندر ہے اگر بیچ اور آپ کی جو ہے سورس آف جو سپلائی ہے ہیٹ کی وہ ختم ہو جاتی ہے تو اٹس اٹس اے گون یا جب آپ کا اسٹیل جو ہے وہ فرنس کے اندر پروسیس میں ہوتا ہے یا گلاس کی جو مینوفیکچرنگ شیشے کی اس کے اندر تو انٹرکشن اگر اس میں آ جائے تو پھر آپ کو نئے سرے سے فرنس کو گرم کرنا اور نئے سرے سے اس کو جو ہے وہ ہیٹ اپ کرنا لانگ آف لاٹ اور وہ ایک بڑی کیپٹل انٹینسو جو ہے نا پروسیس بن جاتا ہے اس لیے کسی بھی انڈسٹری میں چاہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے یا اس کی نیچر کیا ہے اس میں انٹرپشن جو ہے پروڈکشن کے اندر دیٹ از ناٹ افورڈیبل اور یہ بھی ایک انگریڈینٹ ہے جو ڈیٹرمنٹ کرتا ہے اور اس کا بھی ایک بڑا میجر پورشن ہے میجر پارٹ ہے اور ایک سگنیفیکینٹ رول ہے پھر ہے جی ریئلائز کیش فاسٹ کیش ریئلائزیشن میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کیشزشن ایک بہت بڑا پروسیس ہے کسی بھی انڈسٹری میں کسی بھی سروس انڈسٹری میں یا کسی بھی ایک ایسی چاہے وہ ریٹیل شاپ ہے یا وہ ایک مینوفیکچرنگ کنسرن ہے میڈیم ہے یا سمال کنسرن ہے نارملی جو ہمارا بزنس کی روٹین ہے اس میں جب ہمیں ایک آرڈر مل جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پروسیس جو ہے بزنس کا وہ سٹارٹ ہو گیا اور اسی کو لے کے ہم جو ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں جی نارمل یہ ٹرینڈ ہے کہ جناب یہ ایک ہمیں آڈر مل گیا ہے اور اٹ مینس ڈیٹ آن دا اور ایک ہمیں سکسیس مل گئی ہے اس طرح نہیں ہے آپ کا جو ورکنگ کیپٹل سرکل ہے وہ اس وقت تک کمپریٹ نہیں ہوتا جب تک آپ کو کیش ریئلائز نہ ہو ریئلازیشن کیا ہے بیسکلی ریئلازیشن ہی اصل آپ کا جو ہے وہ ایسنس ہے کسی بھی پروڈکشن ہاؤس کا مثلاً آپ کے پاس ورکنگ کیپٹل جو آئے گا وہ ظاہر ہے کیش کی صورت میں آپ کو کوئی بینک دے گا آپ نے اس کیش سے را مٹیریل خریدا را خریدنے کے بعد آپ نے اس کی جو ہے وہ پروڈکشن کی جب پروڈکشن کی تو وہ آپ کی جو ہے پروڈکشن جو ہے وہ ایسٹس میں, میں تبدیل ہو گئی پروڈکٹیو ایسٹس میں اس کے بعد آپ نے ان کے اگینسٹ جو ہے وہ انوائس کی اور اپنے بائرز کو وہ اپنی جو پروڈکٹ ہے وہ بھیج دی پھر اس پروڈکٹ کے اگینسٹ جو انوائس ہے اس کو ریلائز ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے کریڈٹ سرکل پہ کہ جی کتنے دن کا کریڈٹ آپ نے جو ہے وہ پرامس کیا ہوا ہے اپنے بایر کے ساتھ اگر یہ 15 ڈیز کریڈٹ ہے تو اٹ شڈ بی ود یو ان ففٹین ڈیز اف اٹ از 20 ڈیز کریڈٹ اٹ شوڈ بی ود یو ان 20 ڈیز اگر نارملی یہ ہماری جو کریڈٹ ہے یہ یا تو فورٹ نائٹلی ہوتے ہیں یا منتلی ہوتے ہیں تو اچھی انڈسٹری میں یہ جو ہے وہ ایک مہینے سے زیادہ کریڈٹ نہیں ہوتا تو بزنس میں ایک جو مین رول ہے جب تک آڈر آڈر بیسیکلی جب ڈیفائن ہوتا ہے تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ آرڈر جس کی آرڈر کے بعد ریئلائزیشن نہ ہو جائے اور وہ دوبارہ رپیٹ نہ ہو جائے اس کو پکا آرڈر نہیں کہتے یعنی اٹس ناٹ اے کنکریٹ آرڈر اٹس ناٹ اے کنفرم آڈر تو ریلازیشن بیسیکلی ایک مین انگریڈینٹ ہے ورکنگ کیپٹل ڈیٹرمیشن کا اگر آپ ریئلائزیشن وقت پہ ہے تو آپ کو یہ بھی سہولت ہوگی کہ جس جن لوگوں سے آپ خود رو مٹلی خرید رہے ہیں, آپ ان کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں جناب کہ میری جو ہے ریئلائزیشن جو ہے وہ ایک مہینے میں ہو جاتی ہے لہذا آپ مجھے ایک مہینے کریڈٹ دے دیں ایک مہینے کے بعد میں آپ کو پے کر دوں گا یہ جو صورت حال ہے اگر آپ اس کو وقت پہ جس کے لیے پھر میں نے وہی کہا تھا کہ ریئلائزیشن کے لیے کچھ فیکٹرز ہیں جو مد نظر رکھنے پڑتے ہیں کہ آپ بفور یو گیو کریڈٹ ٹو سم آپ اس کی کریڈٹ ریٹنگ چیک کر لیں کہ کیا وہ کمپنی مارکیٹ میں uh, اس طرح سے تو نہیں ہے کہ لوگوں میں اس کا یہ ایک ٹرینڈ uh, ہے کہ جی وہ پیسے دبا کے بیٹھ جاتے ہیں یا دے آر دے گیو یو پیمنٹ ان ان اسمال انسٹالمینٹس جب اسمال انسٹالمینٹس میں پیسے آتے ہیں تو وہ ویسے ضائع ہو جاتے ہیں اور کچھ سگنیفیکینٹ جو ہے وہ اماؤنٹ آپ کے پاس نہیں آتی جو آپ آگے پے کر سکیں تو جب آپ ایک پری سروے کر لیتے ہیں کمپنی کا کسی بھی کمپنی کا کہ جی اس کا جو فائنینشیل سائیکل کیا ہے اور اس کی جو پیمنٹ ہسٹری پاسٹ میں رہی ہے وہ کیا ہیں آر دے گڈ پی ماسٹر آپ کو یہ مارکیٹ میں بڑا ایزلی پتا چل جاتا ہے بینکر سے دکانداروں سے یا جو اس ریلیٹڈ فیلڈ کے ہیں یا ریلیٹڈ انڈسٹری کے کوئی ریفرنسز جو ہیں وہ آپ کو بڑی جلدی بتا دیتے ہیں جی کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں تو ریئلازیشن جو ہے یہ اصل میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اگر کسی کمپنی کی ریئلائزیشن ٹھیک ہے اور اس کی ریئلائزیشن پہ انہوں نے توجہ دی ہے تو ایک بڑا اچھا سرکل ان کا را مٹیریل کا اپنے سپلائر کے ساتھ اور پھر اپنے جو ان کے بائر ہیں ان کے ساتھ بڑا ایک اچھا سرکل بن جاتا ہے اور آپ پہ جو فائنینشیل کاسٹ اور بینک کا بوجھ ہے وہ بڑا کم رہ جاتا ہے تو اس پوائنٹ کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے پھر ہے جی فالو دا بز نارملی جب ایک انوائس ریز ہوتی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ جی سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ جی جلدی میں ایکسائٹمنٹ میں یا اوور uh, دی uh, جب نیو انڈسٹری لگتی ہے تو آرڈرز آتے ہیں تو آؤٹ آف دی ایکسائٹمنٹ جو فورن اونرز ہوتے ہیں وہ مال بھیجنا شروع کر دیتے ہیں وداؤٹ تھنکنگ کے جی یہ جو جا رہا ہے یہ کیش ہے اور ہمیں کیش ہی واپس آنا ہے جب بھی آپ انوائس بھیجیں اس کے ساتھ مسٹ ہے کہ اس کا جو بل ہے فوری طور پہ سائملٹینئسلی وداؤٹ ڈیلے فوری طور پہ بل اس کا ڈسپیچ کریں فائنینشل مینجمنٹ میں یہ ایک چیز بڑی ضروری ہے کہ آپ کی ریکوری ریٹ کیا ہے یہ آپ اگر ایک چھوٹے دکاندار سے لے کے ایک ڈی ایف آئی ڈیولپمنٹ فائنینشیل انسٹیچیوشن تک دیکھ لیں تو دونوں میں تھوریٹیکلی کو فرق نہیں ہے مثلاً اگر کسی فائنینشل انسٹیچویشن کا اپنے جن لوگوں کو اس نے لون دیا ہے ان سے ریکوری ریٹ کم ہے تو وہ سروائیو نہیں کر سکے گا اسی طرح اگر آپ کا ریکوری ریٹ اپنے کریڈٹر سے کم ہے تو آپ بھی سروائیو نہیں کر سکیں گے بیسیکلی ریکوری ریٹ جو ہے یہ سکسیس ہے کسی بھی اس ادارے کی جو ادھار دیتا ہے اور یا کریڈٹ پہ مال بیچتا ہے اور اس کے اگینسٹ اپنے جو بل ہیں وہ ریسیو کرتا ہے بینکس جو ہیں ان کی مثال جو میں نے دی وہ بھی اسی طرح سے بزنس کرتے ہیں کہ وہ ایک پارٹی کو لون دیتے ہیں اور لون اگینسٹ سرٹن شیورٹی ہوتا ہے جیسے آپ اپنی کماڈی دیتے ہیں اور کموڈٹی کی اگینسٹ انوائز دیتے ہیں اور اس نے ریلائز ہونا ہوتا ہے اسی طرح بینکس لون دیتے ہیں اور اس کو ٹائم پہ واپس ہونا ہوتا ہے ود سرٹن انٹرسٹ تو سب سے اچھا وہ بینک گنا جاتا ہے جیسے اگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک کی مثال دی جاتی ہے جی ان کا ریکوری ریٹ بہت اچھا ہے اس لیے ان کا جو فالو اپ ہے ٹو دیئر آؤٹ وہ بڑا فاسٹ ہے وہ ٹریکنگ بڑی جلدی کرتے ہیں سم انسٹیٹیوشنس وی ول ناٹ نیم اٹ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ ان کا ریکوری ریٹ سلو ہے اس لیے کہ ان کی جو فالو اپ ہے وہ سلو ہے یہی چیز بالکل بین ہی اسی طرح سے ایگزیکٹلی exactly انڈسٹری میں لاگو ہوتی ہے کہ اگر آپ کا جو فالو اپ ہے آپ کے مارکٹنگ اسٹاف کا یا اکاؤنٹس کے اسٹاف کا وہ ٹھیک ہے وہ بالکل صحی پہ فالو کر رہے اور دوسرا کے لئے کچھ میتڈز ہیں جی اگر آپ نے دل دیا ہے تو آپ اس کی اس دن تاریخ نوٹ کر لیں اور پھر اسی سیکونس سے ساری انوائسز جو ہیں وہ نوٹ کرتے رہے جی کہ کب یہ ڈیو ہے اور اگر وہ ڈیو ڈیٹ جو ہے وہ گزر جاتی ہے تو اس کے حساب سے ایج آف جو ڈیفالٹ ہے اس کے لحاظ سے ریمائنڈرز جو ہیں وہ ڈالنا شروع کر دیں فارورڈ بائی دی پسل ویزٹس تاکہ جن لوگوں نے آپ کے پیسے دینے ہیں یا جو آپ کے جو بائر ہیں ان کو احساس ہو یو آر آلسو رننگ شارٹ آف کیش اور اس کے لئے آپ کو سرٹن جو کیش کے لئے آپ کو ایک سرٹن جو بینک کی انٹرسٹ جو ہے وہ آپ کے اوپر پڑ رہا ہے تو پھر اس میں جو دوسرا حال جیسے میں نے گزارش کی تھی وہ یہی ہے کہ بعض اوقات آپ لیکن یہ جو سب کچھ جو کریں اس میں یہ چیز رکھیں ضرور مد نظر کہ دیر آر سرٹن بزنس ایتکس ان کو آپ نے نہیں بھولنا اس شڈ بی ویری اسمودلی اور وداؤٹ کریٹنگ اینی ہیسل فار بہت آف دا پارٹیز ایک بڑی فرینڈلی انوائرمنٹ میں یہ سارا کچھ ہونا چاہیے جو کہ نارملی بزنس uh, کی مین جو ہے وہ ایسنس uh, ہے یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں جی کہ uh, جب آپ uh, اگر ریئلائزیشن آپ کی ٹھیک ہے آپ کے بل ٹریکنگ ٹھیک ہے تو پیسے کی نیڈس بھی آپ کی جو ہیں وہ کم ہوتی جاتی ہیں نیکسٹ uh, دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس کیا فیکٹر ہے کہ جی آئیڈینٹیفائی سرپلس کیش اب جی سرپلس کیس کیا, کیا ہے اور یہ جی کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے سم ٹائمس را میں اسپیشلی یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ جب آپ بائنگ کرتے ہیں تو آپ اوور بائنگ کر لیتے ہیں اور اس چیز کو خرید لیتے ہیں جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی اب وہ کیش جو آپ بینک میں جمع کرا کے اپنے انٹرسٹ ریٹ کو کم کر سکتے ہیں اور آپ پہ جو ایک لائبلٹی ہے بینک کی کہ آپ کے اوپر جو کیش آپ نے ڈرا کیا ہوا شارٹ ٹرم اسپیشلی لون کے اندر اس پہ وہ انٹرسٹ پہ کر رہے ہیں تو جب وہ پیسہ بینک میں جمع نہیں ہوا اگر سرپلس ہے اور اس کے اگینسٹ آپ نے کوئی مٹیریل خرید ہے اور دیٹ مٹیریل ان یور گو تو وہ انوینٹری جو ہے وہ آئیڈل پڑی ہوئی ہے آپ کے اوپر وہ ایک طرح سے ان ڈائریکٹلی بوجھ ہے فائنینشیل uh, کیونکہ آپ اس کے اگینسٹ جو ہے بینک کو uh, آئیڈل uh, جو ہے وہ ایسٹس uh, اگینسٹ uh, آپ یعنی بیکار ایک ویلوبل ایسٹس uh, ضرور ہے لیکن آپ کو پیسے نہیں دے رہے آپ اس کو بینک کو جو ہے انٹرسٹ جو ہے وہ پے کر رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ صرف اتنا کیش استعمال کریں یا نکلوائیں بینک سے جتنی آپ کو ضرورت ہے کوئی سلس اسٹاکس میں یا اپنی جو ذاتی اخراجات میں چونکہ اس سے اس سے انٹرسٹ بیس بنی اس کے لیے آپ کو انٹرسٹ دینا پڑتا ہے وچ از کوائٹ ہینڈ اماؤنٹ میں جو کیلکولیٹ دی اوور جب آپ کاسٹنگ کرتے ہیں تو اس کا خاصا ایک بڑا شیئر اس میں ہے اس لیے اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ جب آپ کاسٹنگ کرتے ہیں تو جتنی بھی آپ کی زیادہ سے زیادہ جو آ, آپ کو ز... آ, ہوگی ایکزیکٹ کاسٹنگ ہوگی یعنی جتنا را مٹیریل ضرورت ہے جتنا آپ کا سرکل ہے جتنی آپ کی ریلیزیشن سرکل ہے اس کے مطابق اپنے اخراجات کو فکس کر لیں کوئی سرپلس بائنگ اسپیشلی سٹاکس میں اور آئیڈل سٹاکس میں جو کہ گو میں پڑے رہیں نہ کریں اس یہ ہوگا کہ آپ کی جو مینجمنٹ ہے آف ورکنگ کیپٹل وہ بڑی آسان ہو جائے گی پھر ہے جی ورکنگ کیپٹل سورسز کہ ورکنگ کیپٹل کے ہمارے پاس سورسز کیا ہیں ورکنگ کیپٹل کے ہمارے پاس مختلف سورسز ہیں جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ کچھ تو ہمارے پاس سورسز ہیں جو ہمیں انسینٹوز کی صورت میں ملتے ہیں جیسے اسمال انڈسٹریز میں نے گزارش کی تھی ان کے اپنے ہیں سورسز ہیں جو آپ کو ساتھ ورکنگ کیپٹل دیتے ہیں کچھ چھوٹی انڈسٹریز کے لیکن ان کی لمٹس کم ہیں اس طرح ایس ایم ای بینک ہے یا خوشحالی بینک ہے یا فرسٹ ویمن بینک ہے تو ان کے سرٹن ایک ایسے انسینٹو پروگرامز ہیں جہاں پہ آپ کو جو ہے وہ لو انٹرسٹ ریٹ مل جاتا ہے اسی طرح آ, کچھ علاقے ہیں ایسے جیسے اسمال انڈسٹریز کے اندر سندھ کے اندر ایسے ہے کہ اگر آپ انڈسٹری جو ہے وہ ود انڈسٹریل ایریا لگاتے ہیں آؤٹ سائڈ دی انڈسٹریل اسٹیٹ نہیں لگاتے, لگاتے تو آپ کو جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے وہ دینا پڑتا ہے آ, باہر جو ہے وہ آپ کو گیارہ دینا پڑتا ہے یہ چار کا ایک سگنیفیکینٹ فرق ہے تو اسی طرح جو سورسز ہیں ان کو ہم جو ڈیفائن کرتے ہیں وہ تقریباً چار طرح سے سورسز ہیں پہلے سورسز وہ ہیں جو سبسڈائز دار ہیں گورنمنٹ کے جیسے سمال بزنس کا کارپوریشن ہے اس کے بعد ہماری اسمال انڈسٹریز کے محکمے ہیں یا پھر ہمارے مختلف جو انسینٹیو سکیمز ہیں جو مختلف علاقے ڈکلیئر کیے گئے ہیں کہ جی یہاں پہ لو انٹرسٹ ہوگا کہ انڈسٹریلائزیشن وہاں پہ زیادہ ہو اور فروغ دینے کے لیے دی. یا جیسے میں نے سندھ میں گزارش کی کہ یہ uh, کیا گیا ہے جی کہ آپ اگر ود انڈسٹری چیئر لگاتے ہیں تو پہلے تو ہمارے یہ سورس ہیں دوسرے سورسز ہمارے جو ہیں وہ ہمارے ہیں جو کمرشل بینکس ہیں کہ جن سے ہم نارملی لے سکتے ہیں جی اگینسٹ پلچ آف گوڈس یا اگینسٹ ویلوبل جو آپ کے ایسٹس ہیں اف دے آر ایکسپٹیبل ٹو بینک تو آپ ان کو پلچ کر کے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ لون لے سکتے ہیں تیسرا سورس جو آپ کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ جی دیر آر شرٹن ادر جیسے مدارباز ہیں اسلامک فنڈز ہیں مشارکہ ہے اس طرح کے مختلف قسم کے اسلامی فنڈز ہیں جہاں سے آپ نان انٹرسٹ بیسڈ جو منی ہے یا آ آ ہائر پرچیز بیسڈ منی ہے جی کہ آپ جب لیتے ہیں ایک رقم تو اسی وقت یہ ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے جی کہ جب آپ واپس کریں گے تو اتنے پیسے واپس کریں گے فرسٹ کی آپ نے اگر ایک سو روپیہ ہے تو اس پہ انٹرسٹ نہیں لگے گا وہ یہ کہہ دیں گے کہ یہ جی جی آپ مجھے ایک سال بعد واپس کریں گے مگر آپ مجھے ایک سو بیس روپئے دیں گے تو اس کو ہائر پرچیز کہتے ہیں یہ کچھ آب, اب بہت سارے آب کچھ لیزنگ کمپنیز بھی یہ کر رہی ہیں جیسے میں نے گزارش کی مدارباز ہیں مشارکاز ہیں تو یہ کچھ اسلامک بینکنگ ویسے بھی شروع ہوئی بھی ہے کچھ بینکس نے اپنا سسٹم یہ شروع کیا پھر ہمارے پاس آ ہیں جو ڈی ایف آئیز ہیں بڑے فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں آ, جو ظاہر ہے بڑی انڈسٹری کو لون دیتے ہیں اور اس میں زیادہ تر ایسے لون جو ہیں وہ ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کا جو پروجیکٹ لون انہوں نے سینکشن کیا ہوتا ہے ڈی ایف آئیز ورکنگ کیپٹل فیسلٹیز جو ہے وہ ایسے اداروں کو دیتے ہیں جن کا بیسک مشینری لون یا بیسک پروجیکٹ لون جو ہے صرف ان لوگوں کے لیے وہ جیسے اگر انہوں نے ایک انڈسٹری ٹیکسٹائل کی یا کوئی اور انڈسٹری یا کوئی چھوٹی انڈسٹری کے لیے اگر کسی کو مین لون دیا پرائیویٹ لون تو کل کو آپ اگر ان کے پاس ہی جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ہم ہمیں اپنی انڈسٹری چلانے کے لیے پیسے چاہیے تو ظاہر ہے ان کی سٹیکس میں بڑی ہائی ہے کیونکہ انہی کا سرمایہ جو ہے وہ مین انڈسٹری میں پرائیویٹ کاسٹ میں لگا ہوا ہے تو وہ آپ کو پریفرنس دیں گے کمرشل بینک کی نسبت لون دینے میں اور نارملی ان کے انٹرسٹ ریٹ بھی جو ہے وہ زیادہ ورکیبل ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک جو ہے سورس جو ہے وہ ہے اس کا ورکنگ کیپٹل کا پھر کچھ سورسز جو ہے وہ ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر پہ کرتے ہیں لیکن جیسے پلیسمنٹ کمپنیز ہیں پلیسمنٹ کیا ہے جی پلیسمنٹ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کی کمپنی ایک لسٹڈ کمپنی ہے تو آپ اپنے کچھ شیئرز جو ہیں وہ کچھ کمپنیوں کو اگینسٹ دی آئی پی او پبلک ایشو کے اگینسٹ آپ ان کو, ان کو دے دیتے ہیں اور آپ کو وہ ایک سرٹن جو ٹائم کے لیے کہ جب تک آپ پبلک ایشو کے لیے نہیں جاتے آپ کو سرٹن اماؤنٹ آف منی جو ہے وہ دے دیتے ہیں اسی طرح انڈر رائٹرز ہیں انڈر رائٹرز بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سٹاک لسٹڈ کمپنیز کو جو ہے انشور کرتے ہیں جی کہ اوکے اگر آپ کے شیئر نہیں بکیں گے تو ہم ان کو اٹھا لیں گے اس پرائس پہ وہ بھی آپ کو ایڈوانس پیسے جو ہیں ورکنگ کیپٹل کے زمرے میں دے دیتے ہیں تو یہ مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں جو ہمیں اس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے جی کہ ہماری ریکوائرمنٹ جو ہے وہ کس طرح کی ہے آیا ہمیں کسی بڑے ادارے کا رخ کرنا ہے ہمارا سائز اور ولیوم جو ہے پروڈکٹ کا وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ کسی بڑے دارے کو رخ کریں تو آپ بڑے ادارے کی طرف جائیں گے اگر آپ کو تھوڑے سرمایے کی ضرورت ہے تو آپ تھوڑے سرمایے کے ساتھ اس کو شروع کریں گے تو یہ مختلف جو ہے اسٹیجز ہیں اس کی اور مختلف جو ہے آپ کی ریکوائرمنٹس کے مطابق انسٹیٹیوشن خود آپ نے ڈیفائن کرنے ہیں آپ کے فائنینشیل کنسلٹینٹ نے ڈیفائن کرنے ہیں پھر ہمارے پاس آجاتے جی کہ سمرائزیشن آف آل دیٹ وچ وی ہیو ڈسکسڈ رائٹ ناؤ ہم نے اس لیکچر کے اندر جو کچھ پڑھا ہے اس کو تھوڑا سا میں سمرائز کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں جو ہے اس کا ایک برڈ آئی ویو جو ہے مل جائے کہ ورکنگ کیپٹل بیسیکلی آپ کو آپ کی ایک نیڈ ہے اور آپ کی ایک جو پروگرس ہے ٹو پروڈکشن ٹو پروڈکٹیوٹی اور آپ کی جو مارکیٹنگ ہے اس کے لیے بڑا ضروری ہے لیکن دو چیزیں جو ہیں اس میں بہت اہم ہیں کہ کبھی بھی انڈر کیپٹلائزیشن نہ کریں جب آپ اپنی انڈسٹری کے لیے ورکنگ کیپٹل کا تعین کریں یا اس کی ہدف مقرر کریں یا اس کی کاسٹنگ کریں یا بجٹنگ کریں اور کبھی اوور کیپٹلائزیشن نہ کریں یہ دونوں ہی جو صورتحال ہیں جو دونوں ہی جو, جو آسپیکٹس ہیں فائنینسنگ کے ورکنگ کیپٹل کے یہ دونوں خطرناک ہیں اگر آپ نے زیادہ ورکنگ کیپٹل لے لیا ہے اور اس کے مقابلے میں آپ کی پروڈکشن تھوڑی ہے تو اس میں آپ کو نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے جو فائنینشیل چارجز ہیں وہ میش نہیں کریں گے آپ کی جو سیل ویلیو کے ساتھ ہے اگر آپ نے تھوڑا کیش لے لیا ہے تو نیچرلی آپ کو پرابلم ہوں گے اور بعد میں مارکیٹ میں آ کے آپ کو مختلف مسائل کا سامنا پڑے گا, کرنا پڑے گا تو یہ جو بیسیکلی ہم نے جو سارا سمرائز کیا ہے اس کا مقصد صرف یہ تھا ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ مین انگریڈینٹ جو ہے انڈسٹری میں وہ کیا ہے جیسے میں نے گزارش کی تھی شروع میں کہ ہم نے اس کے دو پورشن بنائے جس میں ہم نے اتنی ہی مینجمنٹ فائنینشیل ڈسکس کی جتنی کہ ہمیں ایس ایم ایس کے لیے ضرورت ہے ویسے تو اٹ سیلف فائنینشیل مینجمنٹ اپنے اندر ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو ہم رکھیں رکھے اپنے ایس ایم ایس تک تو فرسٹ پورشن میں ہم نے اوور ڈسکس کیا تھا سیکنڈ پورشن میں ہم نے اسپیشل ریفرنس ٹو دی ورکنگ کیپٹل اس کو ڈسکس کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ ہم اپنے محدود جو دائرے کے اندر ایس ایم ایز کے کورسز کے اندر رہتے ہوئے اس کو پوری طرح سے سمیٹنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے اس کے اندر ہم نے مختلف اور جو مینجمنٹس ہیں اسی سیکٹر کی وہ دیکھنی ہے جس میں ہیومن ریسورسز مینجمنٹ ہے اس میں پھر ہماری کوالٹی کنٹرول مینجمنٹ ہے اور مختلف قسم سے جو ہم نے جو کہ میں نے گزارش کی تھی کہ اب جو ہمارا سیکٹر جو شروع ہوتا ہے وہ پروجیکٹ کی مینجمنٹ کے جو ہیں سلسلے سارے ہم ان کو پڑھیں گے اس میں آئی ٹی کا رول کیا ہے اس میں پھر ہم ڈبلو ٹی او کو ڈسکس کریں گے تو اگلے لیکچر میں ان اللہ تعالی ملاقات ہوگی آپ سے اور ایک نئے سبجیکٹ کے ایک نئے موضوع کے ساتھ ود ان دی ایس ایم ایز اور مجھے امید ہے کہ اس لیکچر سے ہم کم سے کم جو مینجمنٹ آف ورکنگ کیپٹل فار ایس ایم ایز ہے اس کو سمجھنے کے قابل ہو چکے ہوں گے اور اگر آپ کو پھر بھی کوئی ڈیفیکلٹی ہو اس میں تو بھلا جک ہمیں ای میل کریں آپ کو فوری طور پہ انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا اور جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ اس میں جو میتھمیٹیکل ٹرمز ہیں وہ آپ کے ہینڈ آؤٹس میں پوری طرح سے دے دی گئی ہیں تاکہ آپ کو اس کی جو اویلویشن ہے وہ کرنے میں اور اس کی فگر کرنے میں آپ کو آسانی ہو اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں خوب دل لگا کے پڑھیں اور میں دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ ہم اسی طرح اگلے لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں خدا حافظ